إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفطه فلقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايدا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 الذي جعل مع الله الهن آخر فألقياه في العذاب الشميد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن فان في ظلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء معه فأخرج إلي من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره جمع خواتین اسلام قربۂ مصنوعہ کے بعد سور ابراہیم کی نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شاید میں اللہ تبارو کو تعالیٰ نے اپنی اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رسک کا انتظام وہی کرتا مشفر اور, اس کی قدرت, ہے اور اس کی قدرت کا کرشمہ سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے گزرتی ہیں اور اس کی ایک نعمت تم پر یہ بھی ہے کہ اس نے اس روئے زمین میں جا بجا نہریں جاری کر دی مشخرکم الشم صم ادائی بھائی اور اس کا ایک انعام تم پر یہ بھی ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے سورج اور چاند کو مسلسل تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے ہر صبح سورج مشرق سے نکلتا ہے کائنات روشن ہوتی ہے اور ہر شام وہ مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو کائنات پر تاریخی چھا جاتی ہے جن میں تم محنت کرتے ہو کماتے ہو اور منقما سال تمہ یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور بہت ساری نعمتیں عطا کی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ودیات کر دی وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے پاس تمہارے حساب میں تمہاری فکر میں تمہاری سوچ میں یہ وسعت نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کر سکو بھائیو انسان پر اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں بے شمار احسانات ہیں انسان خود اپنی ذات کے اندر غور کرے انسانی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے اللہ, تعالی, مجموع ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں کیسی با کمار مخلوق بنائی ایک انسان انسان کی ذات میں غور کرے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اسے اپنی ذات میں نظر آتی ہیں زندگی کی نعمت فکر و امن کی نعمت قوت سماعت قوت بصورت ذہانت صلاحیت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خارجی دنیا میں غور کرے اس کے سامنے جو کائنات پھیلی ہوئی ہے کائنات میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی پرانی مجید کی صورتوں میں ایک سورت ہے سورت النحل صورت النحل جو چود میں موجود ہے سورت النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے باہر کی کائنات انسان کی اپنی ذات سے ہٹ کر جو کائنات ہے اس کائنات میں خدم قدم پر پھیلی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا یاد دلایا اسی لیے سورت النحل کا ایک نام صورت الیام بھی ہے سورت النحل کا ایک نام صورت الیام بھی ہے نعمتوں والی صورت یعنی یہ وہ صورت ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کیا کیا انعامات کیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کے آغاز ہی سے اپ پڑھتے जाइए کتنی نعمتوں کا ذکر ذکر کیا والانعام خلقا لكم فيها دفئا ومنافع ومنها تاكلون اے انسانو یہ جو جانور ہیں چوپائے ہیں اس میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں ان سے تم کھاتے بھی ہو ولكم فيها جمال حين تريحون اور صبح و شام تم اپنے جانوروں کے ریوڑ لے کے جب گزرتے ہو صبح اپنے گھروں سے چراگاہ کی جانب لے جاتے ہو اور شام کو اپنے جانوروں کو چرا کر اپنے گھروں کو واپس لاتے ہو کتنا خوبصورت منظر رہتا ہے یہ منظر بھی ایک نعمت ہے والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه اسی طرح سے یہ گھوڑے اللہ کی بڑی نعمت ہیں یہ خچر اللہ کی بڑی نعمت ہیں یہ غدے اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تم سواری کرتے ہو اپنا سامان ان پر لادتے ہو تم خود بھی ان کی سواری کرتے ہو وہ <تَعْلَمُون> اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سواریاں نہیں اللہ تعالی قیامت تک ایسی ایسی سواریاں پیدا کرنے والا ہے جو سواریاں کے ابھی تمہارے علم میں نہیں ہیں تم نہیں جانتے ہو کیا دیکھیے قرآن مجید نے صورت النحل کی ابتدائی آیتوں میں جانوروں کو ایک بہت بڑا انعام قرار دیا اور جو بھی سواری قیامت تک پیدا ہوگی اس کو بڑا انعام قرار دیا پھر آگے اللہ تعالی نے اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ اللہ سکھر البحر لتجری الفلک فیہ بھی عمرے اللہ الذي اللہ سکھر لکم البحر اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کیا لتأکلو منہ لحمن طوریہ تم ان سمندروں سے انسانوں ہر دن ترو تازہ گوش کھاتے ہو مشلیوں کا شکار کرتے ہو اور سمندری کائنات سے اپنی غزات تازہ سرین غزاتوں کھاتے ہو مِنْ اور سمندروں سے تم نکالتے ہو انہیں اور تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے گزرتی ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ یہ جو پہاڑ تم دیکھتے ہو یہ پہاڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تم پر بہت بڑا احسان ہے تم پر انہی پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین اس قابل ہو سکی کہ تم اس میں سکونت اختیار کر سکو وہاں اور اللہ تعالی نے زمین میں قدم قدم پر مہرے مہادی جو تمہاری ضرورت کو پوری کرتی ہیں و و اور جو ستارے, ستارے ہیں ستاروں کی کائنات سے تم جو ہے راتوں میں راہ آتے ہو بہت سارے زندگی کے مسائل میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو پھر اسی صورت کی اگلی آیتوں میں کچھ اور نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ الحی جارا اللہ تبارک و تعالہ میں تمہیں وہ گھر عطا کیے وہ چھت عطا کی جس کے سہارے تم زندگی گزارتے ہو وَجَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتًا يَوْمَ وَيَوْمَ اور اسی طرح سے ان جانوروں کے چمڑوں سے تم خیلے بناتے ہو, بناتے ہو کہ جب جہاں جہاں گاڑ لیا اور ایسے سے تم نے سکونت اختیار کر لی او اختیار ہا وہ اوبا ریہ وہ اشاریہ اچا مسان اور انسانوں ذرا یاد کرو ان جانوروں کی جو بال ہے ان جانوروں کا جو اون ہے اس سے تم اور کتنی کتنی چیزوں کو بناتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اپنی انعامات کو گناتے ہوئے فرمایا اللہ جعل لکم مما یہ سایہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے درختوں کا سایہ عمارتوں کا سایہ یہ پہاڑوں کا سایہ سایہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے وہ جاجی والی اخنانا اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا غار بنائے یہ غاریں تمہارے لیے بڑی نعمت ہیں وجالم صورابی الحر صورابی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے لباس اچا کیے جو لباس کے تمہیں گرمی سے ہیں کبھی سردی سے بجاتے ہیں اور ایسے لباس بھی تمہیں اچا کیے جو لباس کے جنگوں میں پہن کر تم دشمن کے حملوں سے اپنی حفاظت کرتے ہو بھائیو میں نے یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی تاکہ میں آپ کو یہ بتا دوں قرآن مزید کے نزدیک نعمت کا تصور کتنا وسیع ہے قرآن مجید ہمارے حق میں کس کس چیز کو نعمت کا وا ہے حتیٰ کہ وہ جانور جانوروں کا ریور جسے ہم اب چراگاہ سے گھر لاتے ہیں گھر سے چرا لے جاتے ہیں لے جاتے ہوئے جو خوشنما منظر رہتا ہے اس کو بھی اللہ تہواروں کو تالا اللہ ایک نعمت کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ بولے تم ہے جمال ہو نہیں نہ چرے نہ ہو حقیقت تو یہ ہے انسان اگر غور کرے انسان اگر غور و فکر سے کام لے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے نعمتوں کی بارش میں انسان گر رہا ہے یہ اور بات ہے وہ خلیل المنائی بادی اللہ کے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اکثر نہ ہیں شکوا شکایتیں کرنے والے ہیں انسان اگر احساس کرے خود اپنی ذات میں کتنے اس کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے ذرا کسی اندھے کو دیکھو اندھے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کسی بہرے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ کام کتنی بڑی نعمت ہے کسی گونگے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کسی لگڑے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے کسی لولے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے کسی پاگل کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے انسان اپنے وجود میں انسانی وجود میں اللہ تبار کی بے شمار نعمتیں ہیں یہ اور بات ہے کہ انسان ان نعمتوں کا احساس بہت کم کرتا ہے مدرم بھائیوں انسان کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی شکر گزاری ہو ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے ان نعمتوں کا احساس کرے اور ان نعمتوں کی شکر گزاری ہو نعمتوں کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے نعمتوں کی شکر گزاری کے تین اہم پہلو ہیں ان تینوں پہلوؤں سے نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے اور ان تین پہلوؤں میں سے اگر کوئی ایک پہلو بھی چھوٹا تو وہ نہ بنتا ہے سب سے پہلی شکر گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان منہ میں حقیقی کو یاد کرے اس ذات کو یاد رکھے جو اس پر نعمتوں کی بارش کر رہی ہے اللہ و تعالی کو تالا جس نے انسانوں کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں انسان اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچے اللہ کو یاد کرے اس کی عبادت کرے اس کی بندگی کرے یہ نعمت کی شکر گزاری کا پہلا تقاضہ ہے قرآن مجید نے سورہ سبا کے اندر حضرت دعوت و سلیمان علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ لفظاسی نا داؤود ملنا فبلا ہم نے ہماری جانب سے داؤد کو خاص فضل ادا کیا تھا یا ماں اے پہاڑوں تم میرے بندے داوت کے ساتھ میری تجویح بیان کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم تھا کہ میرے بندے دعوت کے ساتھ تم تصویر بیان کرونا حدیث ہم نے داود کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا ہم نے داوت کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا, تھا بناؤ وہ جنگی لباس بناؤ جس کو پہن کر دشمن کے حملوں سے حفاظت ہوتی ہے وہ انیامر شاہ مقدر سے سردا لا ان نے بھی ماتون پھر فرمایا ولی سلیمان اور داود علیہ السلام کے فرزند سلمان علیہ السلام ان کے تابے ہم نے تیز و سناندیا کر دی تھی اردو وہا شہروں راوا وہا شہر وہ آندیا وہ ہوائیں ہوا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آدھے دن میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتی تھی چنانچہ صبح سے شہر تک ایک مہینے کی مسافت اور زہر سے شام تک ایک مہینے کی مسافت جب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤلشکر کے ساتھ اپنے سخت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے ہواؤں کو حکم دیتے ہوائیں پوری تیز رفتاری کے ساتھ ایک مہینے کی مسافت صبح سے زہر تک کے وقت میں طے دی تھی و له له ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبا نرم کیا ومن او منیہ ملوبین اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابے جنات کر دیے تھے جو ان کے حکم سے بہت سارے کام کرتے تھے قرآن نے کہا یا جواب اور قدور ہوا سیا یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے بڑے بڑے لگن تعمیر کرتے تھے بڑی بڑی بیگین تعمیر کرتے تھے ائیوں کہنا یہ ہے داؤد اور سلیمان علی السلام, السلام کو دیے گئے انعامات کا ذکر کر کے قراری مجید آل داؤود کو خطاب کر کے کہتا ہے اے عملو آل دعوت شکرا اے عملو آل دعوت شکرا داؤد اے داؤد کی ضروریت اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں انعامات کا انعامات کی شکر گزاری میں عمل کیے جاؤ بندگی کیے جاؤ عبادت کیے جاؤ تو لہٰذا کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کا پہلا تقاضہ یہ کہ من حقیقی یاد کیا جائے اللہ کے نی صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ فرما دیں ان اللہ اور یہ شروع شروع فیا میں دہو والی اللہ تعالیٰ کو بندے کی یادہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر وہ ایک لقما بھی کھائے تو الحمدللہ للہ ایک گون پانی بھی پیے تو الحمدللہ للہ تو لہٰذا جو چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ملتی ہے یہ نعمت ہمیں منم حقیقی کی عبادت پہ معمول کرنی چاہیے نعمت کی شکر گزاری کا دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی جانب منسوخ کیا جائے نعمت کو اللہ کی جانب منسوخ کیا جائے اپنی ذاتی صلاحیتوں کی جانب نہیں اپنی کمالات کی جانب نہیں اپنی محنت اور اپنی کوشش کی جانب نہیں جو بھی نعمت ہے وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہو یہ نہ کہیں کہ یہ میں جو ہے پرہیز کیا کرتا تھا اس لیے مجھے صحت تندرستی کی نعمت ملی اس سے پہلے اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ نے نعمت دی اولاد کی نعمت ہو کاروبار کی نعمت ہو تجارت کی نعمت اللہ کی جانب سے منسوخ کرنا چاہیے معمولی قدرت اور طاقت سے ملک ہے حاضر کر لیا پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر لیا ڈیڑھ ہزار نیل کی مسافت جہاں ملی گئے تباہ رہا کر تھی اس کا دس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے کی دیر جس کے لیے ایک سیکنڈ سے زائد نہیں ہوتا ایک سیکنڈ میں حاضر کر لیا اپنے دربار میں تو جذبۂ شکر سے مامور ہو کے کہتے ہیں من فضل ربی ہاضام انفظ ربھی یہ میرا رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا کرم ہے یہ نہیں کہا یہ میری طاقت ہے یہ میرا اقتدار ہے یہ میری حکومت ہے یہ میری صلاحیت ہے. نہیں ہاضام انفلی رب بھی یہ میرا رب کا کرم ہے علی ابلو علی عش کر وہ مجھے یہ صلاحیتیں دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہ شکر ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کردار قراری مریض پیش کرتا ہے قارون کی شکل میں قارون جس کے بارے میں کہا گیا میں جس کا خزانہ ایسا تھا کہ خزانے کی صرف کنجیوں کو اٹھانے اٹھا دے اٹھائے جماعت بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کہاں کرتا تھا اِنَّمَا علم اندی. یہ جو خزانے ہیں یہ جو دولت ہے میرے پاس یہ جو سرمایہ ہے میرے پاس یہ میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے میرے اپنے فن کا کمال ہے میری اپنی کوشش ہے میری اپنی محنت ہے اللہ تعالی کی جانب اس نے نعمتوں کو مصروف نہ کیا نتیجہ قرآن مجید کہتا ہے سخا سفنا بھی ہودار ہم نے اسے اس کے مار سمیت اس کی دولت سمیت اس کے خزانے سمیت اس کے سبے زمین میں ہم نے اسے دھسا دیا بھائیو یاد رکھنا کوئی بھی نعمت ملے اسے اللہ کی جانب منسوخ کرنا کہ نعمت دینے والا وہی اسی کا فضل ہے اسی کا احسان ہے اور نعمت کی شکر گزاری کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو نعمت جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس اس, اس, اس اس کے لیے اس کا استعمال کرے آنکھ ہے آنکھ اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کائنات میں قدم قدم پر پھیلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے نظارہ کرے اور اس طرح یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اسے عبادت کا حکم دے انسان اس آنکھ سے سارے کام لے اس آنکھ سے سارے کام لے لیکن اللہ تباروں کو تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کو نہ پڑے اگر تو وہ آن کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے یہ کان دیے گئے ہیں تاکہ وہ قرآن و ندیش کی باتیں سنے اللہ کے پیغام کو سنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں سنے اگر انسان ان کانوں کا استعمال دنیا بھر کے کاموں کے لیے کرے لیکن ہدایت اور رہنمائی اور اب پر ثابت تبدیلی کے لیے کانوں کا استعمال نہ ہو وہ کان کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے تو بہرحال نعمت کا صحیح استعمال نعمت کے شکر گزاری کا ایک پہلو ہے یاد رکھنا اللہ تعالی رکو تعالیٰ جو بھی نعمتیں دیا کرتا ہے نعمتوں کی حفاظت شکر گزاری سے ہوتی ہے بے شکری تدمیا شکر گزاری سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نہ نعمتوں کا زوال ہے انسان اگر نہ کرتا ہے وہی سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں نعمتوں پہ زوال آتا ہے قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا لائی شکر تم لازی لائی شکر تم لازی دن نہ گم میں نے تمہیں جو نعمتیں ادا کی ہیں اگر ان نعمتوں کے میرے شکر خزار بندے گے میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور نوازوں گا مزید کروں گا کا فر اور ہے انسان اگر تم نے نہ کی اگر تم نے نہ کی تو سمجھ جانا ان آزادی لدید میرا عذاب بڑا سخت ہے میرا آزاد بڑا سخت ہے ہمیں بتا دی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نعمتوں کی نہ شکری کرنے سے نعمتیں ختم ہوتی ہیں نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں بلکہ نعمتوں کی نہ شکری کرنے سے انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو سکتا ہے عذاب الہی کا نقمہ بنتا ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے کچھ قوموں کے نمونے پیش کیے اور کچھ بستیوں کے نمونے پیش کیے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے انہوں نے نہ شکری کی اور نہ شکری کے نتیجے میں وہ عذاب الہی بھی گرفتار ہوئی سورہ بکرا کے اندر سل بنی اسرائیل من منایا سمبینہ ایسے پیغمبر برو اسرائیل سے پوچھیا ان انودیوں سے پوچھیا پوچھیے آپ من منایا سمبینہ ہم, ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا کی کتنی نشانیاں عطا کی تو میں حبت دل اللہ نمبا دماجات اور جو اللہ تعالی کی نعمتوں کے آنے کے بعد نعمتوں کو بدل دے فیم اللہ شدید الحفاق اللہ تعالیٰ سو سلا دینے والا ہے بھائیو ذرا آپ قرآن پڑھو دیکھو کہ اس قومی بنو اسرائیل پر اور اس قومی یہود پر اللہ تعالی کی کیا کیا انعامات تھے سب سے بڑا انعام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ جب فرون ستم ڈھا رہا تھا فرون ظلم کر رہا تھا ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا ان کی عورتوں کو قید کر کے رکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ رکالیٰ نے موسا علیہ السلام کی شکل میں ایک مسیحا بھیجا موسا علیہ السلام نے انہیں فرون کے پنجے ظلم و استفاد سے بچایا اور ہرون کے پنجے ظلم و استفادار استفداد سے بچا کر مصر سے انہیں لے نکلے پھر انہوں نے المی نظروں کے سامنے جب فرون ان کا پیچھا کیا سامنے سمندر حائل ہو گیا اللہ کے حکم سے اللہ تباروں کو تعالیٰ نے موسال السلام کا حکم دیا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو سمندر پہ لاٹھی ماری سمندر نے اپنا कर چیل کر بارہ بارہ قبیلوں کے لیے بارہ راستے فراہم کیے کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہودیوں پر کہ سمندر میں اپنا سینہ چیر کر ان کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ راستہ راستے ادا کیے اس طرح وہ پیچھا کرنے والے دشمن سرون کے ظلم سے بچ گئے پھر میدان تین میں جب یہ قوم پہنچی میدان تین میں جب یہ فارم پہنچی رضا کا مسئلہ تھا کھانے کا مسئلہ تھا اللہ تباروں کو تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلما اتارا من و سلمان حاصل کیا من و سلما کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی رضا کا انتظام کیا پانی کی پیاس لگی صحرا کا شہرا میں پانی کہاں سے آئے پانی مانگا اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ موسا اس چٹان پہ لاٹھی مارو اس چٹان پہ لاٹھی مارو ایک چٹان دی موسا علیہ السلام نے اپنا اثر مارا اس چٹان سے بارہ حبیل کے گئے پانی کے بارہ چشمے بہ نکلے عجیب آسا پانی پہ مارو تو پانی پتھر بن جائے پتھر پہ مارو تو پانی کے چشمے پھوک مرے کہانی کا انتظام اللہ تعالی نے کیا کہ اس چٹان سے اللہ نے ان کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے پھر انہیں شکایت ہوئی کہ ہم میدان تیر میں کھلے آسمان کے نیچے ہیں بڑی گرمی ہو رہی ہے بڑی ذوب ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے یہ انعام کیا وزول اللہ علیہ ملغ نام وزل اللہ علیہ ملغ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سایہ نصیب کیا میدان تیر میں یہودی جہاں جاتے ان کے ساتھ ساتھ بادل چلا کرتے تھے جو انہیں سایہ دیا کرتے تھے اللہ تعالی کے اس طرح بے شمار انعامات تھے اور قرآن مزید کے الفاظ میں ہم نے یہودیوں کو ان کے زمانے میں تمام جہاں والوں کے فضیلت عطا کی تھی موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے میں روئے زمین کے سب سے افضل قوم اللہ نے یہودیوں کو بنایا تھا لیکن اللہ تعالی کے ان علامات کو حاصل کرنے کے بعد جتنے بڑے انعامات تھے اللہ کے جتنے بڑے احسانات تھے اس قوم نے اتنی ہی بڑی ناشکری کا ثبوت دیا چنانچہ سورہ سر انعام پڑو سر تلا پڑھو نئے پارے میں وجاوزنہ بھی بنی اسرائیل البہر وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البہر والا قومی یا کھونا ملنا جب اللہ تبارک و نے بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرون کو ڈبویا یہودیوں کی ان کی نظروں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا ان کے دشمن کو الا کیا بنو اسرائیل کو نجات دی پھر کے غرق ہونے کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے گزر رہی تھی کہ ان کا گزر یہ قبیلے پر سے ہوا فاتوا علاقوں قوم کو کون اسنا ملنا ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا وہ بنو اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ اس قوم کے کئی بت ہیں اور یہ ساری کی ساری قوم ان بتوں کی مجاور بنی بیٹھی ہے بت پرستی کر رہی ہے فوراً بنو اسرائیل اپنے پیغمبر موسا علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا یا جعلنا جعلنا یمو سجالیہ اے سجالیہ کتنا اچھا منظر ہے یہ کتنے خدا ہیں ہم کب تک ایک اللہ کی عبادت کریں جس طرح سے ان کے کئی بت ہیں اے اسا ہمارے لیے بھی ایسے کئی خدا بنا دے تاکہ ہم بھی ان کی عبادت کریں اللہ پر کتنی بڑی ناشکری ابھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خود الہی کا نظارہ دیکھا ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو رسوا کیا زلیل کیا غرق کیا ڈومویا سمندر میں ان کے لیے اپنا سینہ چاک کر کے راستہ دیا اور اس کا بدلا وہ اس طریقے سے شکار ہے جیسے اس قوم کے کئی بت ہیں ہمارے لیے بھی جو کئی بت بنا دو ایسنا شکریہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تالا کے غضب کی مستحد تحری قوم اور اللہ تبارک و تالا نے فرمایا بورے لے ہی مرزل کو ہی نماز بری بتا لی انعامات اللہ کے انعامات ملنے کے بعد اس طرح کی نہ شکری جو بھی کیا کرتے ہیں قرآن نے کہا ان یہودیوں کے پیچھے ہمیشہ کے لیے و رسوائی لگا دی گئی اللہ بحبل من اللہ اور یہ ذلت و رسوائی وقتی نہیں بلکہ ابدی اور دائمی انشاءاللہ نے فرمایا وہ استعذنا ربك الاباتنا ولهم الى يوم القيامه من يصومهم سوء الاذا ياكروا اس وقت جبکہ اپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم قیامت تک ان یہودیوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں دردناک اذا کو مزہ چکاتے رہیں گے ہاں قرآن نے مستثنا کیا کہ تاریخ کے کسی کسی دور میں یہ یہودی قوم سر اٹھا سکتی ہے اور تھوڑی بہت عزت حاصل کر سکتی ہے بے حضل من اللہ وہ من اللہ یا تو اللہ کے دین کو اپنا لے یہ قوم عزت چاہتی ہے تو یا پھر لوگوں کا آثر اور لوگوں کے سہارے جو ہے یہ عزت کی زندگی تاریخ کے کسی کسی دور میں جو جی سکتی ہے اور نہ سیامت تک کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس یہودی قوم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے بھائیو یہ ذلت و رسوائی نتیجہ ہے کس چیز کا یہ ذلت و رسوائی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کا اور یاد رکھنا یہ قوم بنو اسرائیل کے ساتھ نہیں صرف اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے یہ دستور ہے ہمیشہ کے لیے دستور ہے جہاں بھی نعمتیں ملنے کے بعد جو قوم بھی ناشکری کرتی ہے یا جو شخص اور جو فرد بھی ناشکری کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے سوہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ملک سبا اور قوم سبا کا ذکر کیا قرآن نے کہا لپت قین علی صبح انفی مسکنی ہمایا لپت خان علی سبا انفی قوم سبا جو امن کی ایک قوم تھی اور شہر کا نام بھی ملک کا نام بھی سبا تھا قرآن کہتا ہے لفت کا مت کا نیم آیا جنت سالیائی امین وشیما یہ جو ملک سبا تھا یہ جو قوم سبا کی بڑا زرخیز علاقہ تھا نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی سر سر دو زمین تھی قرآن کہتا جنت سالیائی امین وشیما قوم سبا کا فرض کسی راستے سے گزرے کسی بھی گلی سے گزرے دونوں طرف دائیں اور بائیں سر و کو بغیچے ہی بغیچے نظر آتے تھے بگیچے ہی بگیچے نظر آتے تھے خود وہ زمین سر سر و تھی اور سراج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں تجارت کے سلسلے میں بھی اچھی خاصی ان کی تجارت تھی اچھی خاصی تجارت تھی قر البہ رکھنا فیا قرن وقر نافیہ سعید کے سبا کے لوگ تجارت کے سلسلے میں شام جاتے تھے اور شام دور تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست اور انتظام کیا تھا کہ صبح اور شام کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک بستی آباد تھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک بستی آباد تھی جس کی وجہ سے قافلے معمول طریقے سے گزرتے تھے قافلے لٹتے نہ تھے ٹاپو کا خطرہ نہ تھا اور جبھی جب قافلے آرام کرنا چاہتے قدم قدم پہ انہیں بستیاں ملتی تھیں انہوں نے ناشکری کی انہوں نے ناشکری کی قرآن مزید کہتا ہے سور صلی اللہ علیہ ان سے ان سے انجن سے نا شکری کی تو اللہ تبار کو کہتے ہیں ان کا ایک ڈیم تھا انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدار میں پانی چھوڑا کہ وہ ڈیم اور وہ پانی پوری شہر پورے اس ملک سبا میں داخل ہو گیا ان کی بستیاں تباہ ہو گئی ان کی فصلیں تباہ ہو گئے ان کی بریچے تباہ ہو گئے بھائیو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اللہ کی یہ سنت ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد کوئی فرد ہوگی کوئی قوم ہوگی کوئی جماعت ہوگے کوئی قبیلہ اگر نا شکری کرتا ہے رب العالمین کا عذاب ایسے قوم کو لقمہ بنا لیتا ہے اور یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں پرانے مزید کہتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہے انہیں سیامت کے دن کی جواب دہی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے قرآن نے کہا تم مل تو سلو النَّعِيمِ سم ملت السلون نیو میں بھی نان انسانوں یاد رکھنا ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھی نعمتیں ادا کی ہیں اولاد کی شکل میں ہو صحت و تندرستی کی شکل میں ہو کاروبار کی شکل میں ہو امن کی شکل میں ہو کامیابیوں کی شکل میں ہو صلاحیتوں کی شکل میں ہو فم ملت السلون نیو میں بھی نان ان لائن کل حشر کے میدان میں ان نعمتوں کا حساب ہے کل حسر کے میدان میں ان نعمتوں کا حساب چکانا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم نے تمہیں نعمتیں مل گئی تم نے دنیا میں ترقی کر لی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو کیونکہ کل تمہیں اس کا جو ہے جواب دینا ہے اس لیے محترم بھائیوں ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کی نعمتوں کا احساس کرنے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی دعا کرنی چاہیے نماز باد کے جو اکار آئے ہیں نماز باد کی جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے ربیہ آئنی علی ذکری و وہ و کا وہ اس نے عبادت ربیہ آئنی اعلی ذکری کا وہ شکری حسن عبادت پر میری مدد فرما تاکہ میں تیرا کما حقہ ذکر کر سکوں پروزگارہ میری مدد فرما لانا شکر کہ میں کما حق تیری شکر گزاری کر سکوں تیرے شکر گزار بندوں میں مجھے شامل کر لے وہ سیا عبادت ہے اور پروز تیری اچھی سی اچھی عبادت کروں میں اس کے سلسلے میں میری مدد فرما شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں ثابت ہیں میں نے ایک مرتبہ غور کیا کہ وہ کون سی دعا ہے جو سب سے مختصر ہو اور مختصر ہونے کے باوجود مانے کے اعتبار سے بڑی جامع ہو تو ابن اللہ لکھنے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دعا سب سے جامع دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہید صحابی بن جبل کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یہ میری نصیحت اور وسیعت ہے لا ہر نماز کے بعد اس دعا کا شکری کا تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے شکر گزاری کی توفیق مانگنی چاہیے حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ آج انسان انسانوں میں سے اکثریت شکوے شکایتیں کرنے کی عادی ہے اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ارے کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساری نعمتیں چھوڑو جس شخص کو تین نعمتیں, نعمتیں مل گئی کیا نعمتیں آپ نے فرمایا ترمزی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے ابن عمر احبدار رضی اللہ علیہ وغیرہ راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف من من ہی آمنا منس مالن گنسی صرف ہی آمینا جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے کیا مطلب آپ کا اپنا گھر ہے اور اس گھر میں آپ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں کسی کا ڈر نہیں نہ کسی دشمن کا ڈر ہے نہ کسی نقصان کا ڈر ہے کسی بھی قسم کا اپنی امن سے ہے آپ آپ کا اپنا گھر ہے گلے سے ہو گھر ایک جھونپڑی کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو ایک جھوپڑی کی شکل میں کیوں نہ ہو آپ کا اپنا گھر ہے اور اس گھر میں آپ کو امن حاصل ہے آپ نے فرمایا محافن کی بدانی اور امن گھر میں امن کے ساتھ ساتھ محافن فی بدنی کوئی بیماری نہیں تندرست ہے صحت کی دولت حاصل ہے محافن فی بدنی کوئی بیماری نہیں, نہیں ہے اللہ نے امن کی نعمت کے ساتھ ساتھ صحت کی نعمت بھی ادا کی ہے وہ رہو اور تیس نعمت اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے ہاں ایک دن کا کھانا موجود ہے آج ہم جو ہے زندگی بھر کا خزانہ جمع کر کے بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے جو اپنے گھر میں امن سے ہو گھر میں امن ہو تندرستی ملی ہو وہ اینڈ ہو کوٹو اور اس کے پاس ایک دن کی رضا ایک دن کا کھانا ہو آ شرماتے ہیں اننا عزت ہو دنیا بھی گویا ایسے شخص کے لیے دنیا کے دنیا اپنے خزانوں کے ساتھ سمٹ کر آ چکی ہے اس کے پاس ایسے شخص کے پاس دنیا اپنے خزانوں کے ساتھ سمٹ کر آ چکی کیونکہ حقیقت میں امن اور آفیت یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اپنی ذات میں آفیت ہو اپنی ذات بھی آتی ہے کوئی بیماری نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو اور خارجی دنیا سے بھی کوئی خطرہ نہ ہو امن ہو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو یقین نعمتیں مل گئی گویا دنیا اپنے پورے خزانہ سمیت سمجھ کر اس کے پاس آ گئی اس کے باوجود کہاں سے انسان کوئی پہنچتا ہے جو اللہ کے ناشکری کرے بھائیو ہو نعمتوں کا سوال ہے نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے رضب الہی کا مستقف ہمیں بنا دیے ہمیں جو بھی نعمتیں اللہ تعالی حاصل ہے اور نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اور رب العالمین کا شکر گزار کے زندگی گزارنی چاہیے رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان باتوں کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم رب العالمین کے انعامات اور احسانات کا صحیح معلوم میں ادرات اور احساس کر سکیں اور اپنے فرض و کرم سے ہمارا اور آپ کا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرمائے بارک بارک اللہ بارک اللہ و